باللہ من اسم اللہ الرحمن محترم ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر ہم سلسلے احکام قرآن میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں ان آیات سے متعلق جن کا تعلق احکام سے ہوتا ہے آج ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق نہ صرف یہ کہ احکام سے ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس یہ جو آیت مبارکہ ہے ام الحکام ہے یعنی احکام کے حوالے سے ایک بہت ہی بنیادی اصول اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے تو چلتے ہیں آیت مبارکہ کے اس حصے کی طرف جس کا انتخاب آج ہم نے کیا ہے اس تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے اس آیتوں مبارکہ سے آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ حلال کہنے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ حرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساحد کے تجربے میں تو ایسا کچھ ظاہر نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر کوئی ایسا اصول چھپا ہوا ہے اللہ نے چاہا تو آپ اس کے ساتھ دیکھتے رہیں گے تو نہ صرف یہ کہ یہ اصول آپ کے ذہن میں اترے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس اصول کے روشنی میں کیا کیا مسائل شریعہ متفر ہوتے ہیں نکلتے ہیں اور کون سے علم و حکمت کے ایسے احکام ہیں جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں وہ باتیں بھی ہمیں پتا چلیں گی سب سے پہلے تو چلتے ہیں ان عنوانات کی طرف کہ اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں آج ہم جن کو زیر بحث لاتے ہوئے گفتگو کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہم نے کون کون سے عنوانات شامل کرنے ہیں قرآن کی روشن آیت مبارکہ کے عنوانات نمبر ایک اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں تخلیق موجودات اور اس کے مقاصد کو بیان کیا ہے نمبر دو یہ آیت مبارکہ عظمت و شرف انسان کو بیان کر رہی ہے نمبر تین اس آیت مبارکہ میں فقہ اسلامی کا ایک عظیم اصول بیان کیا گیا ہے کہ جب تک کسی چیز کی حرمت ثابت نہ ہو اسے حرام نہیں کہہ سکتے نمبر چار احکام کے نازل کرنے میں وحی الہی کا طریقہ کار کیا رہا ہے نمبر پانچ عباحت اصل ہے اس اصول کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کیا احکام ثابت ہوتے ہیں محسن ناظرین کرام سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ میں جس عنوان پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ کے اس حصے میں آیت تو طویل ہے لیکن آیت کے ایک حصے کا انتخاب ہم نے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس حصے میں تخلیق موجودات کے مقصد کو بیان کر رہا ہے والذی لذیح خلق لکم وہی ہے رب تعالی جس نے تمہارے لئے پیدا کی ہیں ہے معاف جمعہ زمینوں میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لئے پیدا کیا ہے تو تخلیق موجودات کا ایک مقصد بیان کیا گیا کہ کی جو موجودات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اشیاء بنائی ہیں جو منافع بنائے ہیں جو فوائد مقرر فرمائے ہیں وہ انسانیت کے لئے ہیں آ, تمہارے لئے اس سے کیا مراد ہے آ, علماء نے اس کے دو پہلو بیان کیے ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دینی فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں کہ تم تمہیں جب فائدہ پہنچے اور تم ان چیزوں کو دیکھو ان سے فوائد اٹھاؤ ان سے منافع اٹھاؤ دنیا کی چیزوں سے متمتے ہو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے اشیاء کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا احساس ہو اللہ تعالی پر اور ایمان پختہ ہو تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ تمہارے لیے یہ سب چیزیں بنائیں اس اعتبار سے کہ تمہیں دینی فائدہ پہنچے لیکن دوسرا جو مانا ہے وہ زیادہ تر مفسرین نے یہی قرار دیا کہ دوسرا ماننا زیادہ ظاہر ہے اور یہی آیت کی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے یہ انسان کے استعمال کے لیے بنایا ہے انسان کے فائدے کے لئے بنایا ہے انسان جو ان سے فائدہ اٹھائے دنیاوی طور پر ان سے نفع حاصل کرے اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے تخلیق کائنات فرمائی اور تخلیقات کے کرتے ہوئے جو چیز اللہ تبارک تعالی نے بیان فرمائی ہمارے لیے وہ یہ بیان فرمائی کہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے یہاں ایک اور نقطہ قابل غور ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ خلقہ پیدا کیا اللہ تعالی نے تو یہاں تخلیق کا تذکرہ ہے ایجاد کا تذکرہ ہے یہاں سے وہ عظیم نقطہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یقینی طور پر یہ کائنات جو ہے ایک وقت ایسا تھا جب معدوم تھی وجود نہیں رکھتی تھی نہیں پائے جاتی تھی آسمان بھی نہیں تھے سمندر بھی نہیں تھے زمین بھی نہیں تھی پہاڑ بھی نہیں تھے بلکہ یہ سب چیزیں وجود میں آئی ہیں عدم سے وجود میں آئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہیں قدیم ہیں ایسا نہیں ہے ہماری جو سائنس ہے جو سائنسدان ہے اس بات کا تو وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا بعد میں وجود میں آئی ہیں ایک زمانہ تھا کہ اس کے بعد میں یہ چیزیں وجود میں آئیں لیکن ان کی جو اندازے ہیں ان کی جو تھیوریز ہیں ظاہر بات ہے وہ اندازوں پر قائم ہیں کوئی ہزاروں سال پہلے کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ خبریں متوطر پہنچ رہی ہیں کہ کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا ایک اندازے ہیں تو لوگوں نے یہ اندازے قائم کیے کہ جناب پوری کائنات جو ہے کسی بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے ایک اچانک ہونے والا حادثہ تھا اس سے پہاڑ بھی بن گئے سمندر بھی بن گئے زمین بھی بن گئی اور جناب جو جاندار تھے وہ بھی تخلیق پا گئے یہ بات درست نہیں ہے خیر یہ ایک جداگانہ گانا بحث ہے یہاں صرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ خلا کا لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کائنات پہلے معدوم تھی کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے اللہ تعالی کے اللہ تعالی نے ہی کائنات کو پیدا فرمایا ہے آیت مبارکہ کا دوسرا موضوع دوسرا موضوع یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ انسانیت انسان کے شرف کو اس کی عظمت کو بیان فرما رہی ہے کہ انسان کا جو شرف ہے اور عظمت ہے وہ کیا ہے اس لیے کہ تمام تر جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے تابع رکھی ہیں انسان کو اس پر فوقیت دی ہے انسان کے لیے بنائی ہے تو یہ کہنا کہ خلقا کا اللہ تعالی نے یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فوقیت رکھتا ہے انسان اعلی ہے انسان برتر ہے یہ چیزیں اس کے تابے ہیں ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا و سخ خرا و سخ خرا لقمات و ما فل ارد جمیا اور اللہ تعالی نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں تمہارے لیے یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالی نے اسے یہ قدرت اور طاقت عطا کی ہے کہ وہ سمندر کے تہہ تک جا پہنچا ہے پہاڑوں کو اس نے کاٹ دیا ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ گیا ہے اور انسان جو ہے روز بروز اس کائنات پر جو ہے اپنی دسترس بڑھاتا چلا جا رہا ہے یہ سب طاقت یہ سب قوت یہ سب کرنے کا جو حوصلہ ہے یا تدبیر ہے یا حکمت ہے یا جو سوچ ہے یا اس سوچ میں جو طاقت ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی ہی کا دیا ہوا ہے اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ساحت میں بیان فرما دیا دیگر آیات میں بھی اس کا تذکرہ فرما دیا کہ انسان کو اللہ تعالی نے فوقیت دی ہے اور اسے تصیر دی ہے یہ چاہتا ہے اور جس طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقت سے ان تمام چیزوں پر یہ جا کے قابض ہو جاتا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے اس کا جو نظام ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ یقینی طور پر جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں نت نئی جو ایجادات حیران کن ایجادات جو ہمارے سامنے آتی ہیں یہ آیت مبارکہ ان ایجادات کی گویا کہ ہمیں خبر دے رہی ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں انسان کی دسترس نہ ہو جب اللہ تعالی نے مسخر کر دیا ہے تو انسان پہنچے گا انسان فوائد اٹھائے گا انسان آگاہ ہوگا انسان پر جو مخفی راز ہیں کائنات کے وہ عیا ہوتے رہیں گے وقت لگے گا لیکن انسان کی جو ترقی ہے اس میں انسان کا کمال نہیں ہے یہ تو ہمارے رب ازل نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ تو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہے ہمیں یہاں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو, جو تخلیق ہے چونکہ خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام ابس نہیں ہوتا فضول نہیں ہوتا حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو کائنات کی کوئی بھی چیز ہو خواہ ایک ذرہ ہو وہ بھی فضول نہیں ہے ابس نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرما دیا خالہ کا لکم تمہارے نفے کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ فضول ہو سکتا ہے اب کو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا جو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو فضول نہیں ہے ابس نہیں ہے مقاصد کے تحت پیدا کی گئی ہے تو سانپ بنانے کا کیا مقصد ہے تو انسان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے بچھو کی تخلیق کیا گیا اسے تو انسان کو بڑا نقصان پہنچتا ہے نہ صرف انسان کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ درندوں کو نقصان پہنچتا ہے پرندوں کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے اگر ایک پہلو کو دیکھیں گے تو ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوگا لیکن ہمیں تمام پہلو سوچنے پڑیں گے ہم نے ایک کہانی پڑی تھی اسکول کے زمانے میں کہ کسی جگہ جو ہے وہ کسی گاؤں میں بلیاں بڑی پائی جاتی تھیں گاؤں والوں نے یہ پروگرام بنایا کہ بلیوں کو گاؤں سے پاک کر دیا جائے اب بلیاں تو انہوں نے سارے بھگا دی اب جناب چوہوں کا راج ہو گیا پہلے وہ بلیوں کو برا سمجھتے تھے اس کو نقصان دہ سمجھتے تھے جب اس سے نجات حاصل کی تو چوہے آ گئے اب پھتاائے کہ جناب بلیاں ہی اچھی تھیں کہ چوہے جو حرکتیں کر رہے ہیں بلیاں تو اس کے مقابلے میں لاکھ درجے بہتر تھیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو نقصان دہ سمجھ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر اعتبار سے نقصان دہ ہو اب دیکھیے کہ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے جیسے جیسے سائنس کی تحقیق اس بات پر مشتمل ہے سائنس کی تحقیق مشتمل ہے اس بات پر کہ اس پر جو مخفی پردے ہیں وہ ظاہر ہوتے جا رہے ہیں وہ چیزوں کی جو حقیقتیں وہ کھل کے سامنے آتی جا رہی ہیں اسے ہی سائنس کی تحقیق کہا جاتا ہے تو جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے درخت کو لے لیجئے درخت کی کو کاٹنے پر اس درخت میں جو موجود لکیریں ہوتی ہیں انسان آج اس علم تک بھی پہنچ گیا کہ لکیریں بھی معنی رکھتی ہیں یہ صدیوں پرانے جو تغیرات آتے ہیں موسم کے اندر اس کا پتہ بتاتی ہیں اس سے جو ہے انسان سابقہ زمانوں میں کیا طوفان آندیا اور موسمی تغیرات آتے رہے اس کے پہچان کرتا ہے ایک درخت میں پائے جانے والی لکیریں بھی جو ہے وہ فضل نہیں ہیں تو وہ چیزیں جنہیں ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں ان میں بھی فائدے ہیں یقینی طور پر بہت سارے فائدے ہیں بات ہے سمجھنے کی آیتمبرکہ کے اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں جو کہ یوں کہہ لیجیے کہ مرکزی عنوان ہے وہ مرکزی عنوان ہے جس کے پیش نظر ہم نے آیت مبارکہ کا یہ حصہ اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے اس آیت مبارکہ میں فقہ اسلامی کا ایک عظیم اصول بیان کیا گیا ہے کہ جب تک کسی چیز کی حرمت حرام ہونا ناجائز ہونا ثابت نہ ہو اسے حرام نہیں کہہ سکتے آیت مبارکہ کا ترجمہ محترم ناظرین آپ نے سماعت کیا اس میں اللہ تبارک بطالیہ نے کیا ارشاد فرمایا بلا کسی تخصیص کے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے پھر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو منع کر دی گئی جس سے روک دیا گیا ان چیزوں سے رک جائیں گے باقی جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا طریقہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا فرمائے اور انسان, انسانوں کی رشت و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے رسول بھیجے صحف اور قطب نازل فرمائی ان میں حکام بیان فرمائے اب ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی یا رسول پایا جاتا تھا ہاں ایسا ضرور تھا کہ بعض اوقات آنے والا نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا تھا بلکہ وہ سابقہ شریعت ہی کو فالو کرتا تھا اور اسے شریعت کے احکام بیان کرتا تھا اور ایسا بھی ہوتا رہا کہ کچھ امتوں پر جو چیزیں حرام تھیں وہ بقیات امتوں پر حرام نہیں تھیں تو آکام بھی بدلتے رہے جس سے منع کیا جانا تھا منع کر دیا گیا انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو ان کاموں سے منع کر دیا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں ایک امت میں حلال تھی دوسرے میں حرام یا ایک امت کے لئے وہ حرام تھی دوسرے کے لیے حلال تو یہ دار مدار رہا احکام کام کے اوپر کہ جس کام سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا اس کام کے کرنے سے روک دیا تو اب وہ کام جو ہے وہ اس امت کے لیے حرام ہو گیا تھا یہود کی مثال ہمارے سامنے ہے ہفتے دن شکار کے لیے منع کر دیا گیا اور بہت سارے سے اقام تھے پچھلی امتوں میں جو امت محمدیہ میں نہیں پائے جاتے انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علاء نبی ناب علیہ السلاۃ وسلام تشریف لائے آپ جب آسمان پر اٹھا لیے گئے اس کے بعد سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک درمیان کے عرصے میں کوئی نبی آیا یا نہیں اگرچہ علماء کرام کچھ روایتوں کو لے کر اس تعلق سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن زیادہ تر علما کا یہی موقف ہے کہ یہ جو زمانہ تھا وہ زمانہ فطرت تھا محترم ناظرین آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ زمانہ فطرت کیا ہوتا ہے زمانہ فطرت جو ہے وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبین نبی نبی ولی صاحۃ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ تو لوگوں تک نہیں پہنچی مطلب زمانہ گزرتا رک... گزر گیا اور علماء نے حوالے سے کتابوں کے اندر جو بحث کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کتنا عرصہ گزرا بعض علماء نے کہا کہ چھ سو گزری بعض علماء نے لکھا کہ تین سو گزری تو تین سو سے چھ سو کے درمیان جو ہے وہ اقوال پائے جاتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ گزرا جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا اب پھر لوگوں نے کس چیز پر عمل کیا لوگ احکام کے تعلق سے کیا کرتے رہے تو اس زمانے کو زمانہ فطرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک فطرت سلیمہ پائی جاتی ہے فطرت سلیمہ پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی عقل کے ذریعے اپنی عقل سلیم کے ذریعے اس بات پر ایمان رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بہت سارے انسان زمانہ فطرت کے اندر وہ رہے کہ جو عقیدہ توحید پر قائم رہے انہوں نے بت پرستی نہیں کی انہوں نے شرک نہیں کیا انہوں نے وجود معبود طالب کا انکار نہیں کیا تو وہ فطرت سلیمہ پر قائم رہے اسی طریقے سے بقیہ افال کے تعلق سے وہ زنا کے قریب نہیں گئے وہ ان چیزوں کے قریب نہیں گئے جنہیں خباعش کہا جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہر امت میں حرام رہی ہیں وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوئیں اور انسانی جو فطرت سلیمہ ہے اس کا تقاضا بھی یہی رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہی رہی ہوں جسے دھوکہ دینا ہے اب دھوکہ دینا ایسا فعل ہے کبھی بھی کسی امت میں حلال نہیں ہوا زنا ایک ایسا فعل ہے کبھی بھی کسی امت میں حلال نہیں ہوا اسی طریقے سے قتل ناحک جو ہے یہ ایک ایسا فعل ہے جو کبھی حلال نہیں ہوا محترم ناظرین نے کرام فطرت میں کیا طریقہ کار رہا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ لوگ فطرت سلیمہ جس بات کی دعوت دیتی تھی اس بات پر عمل پیرا رہے بعض لوگ بڑے جری اور بے باک ہو کر یہ کہہ دیا کہہ دیا کرتے ہیں میں ایک عقلی قیاس کے پیش نظر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین تو اس وقت انتقال فرما گئے تھے جب آپ نے اللہ نے نہیں کیا تھا تو لہذا وہ تو ماض اللہ سما ماض اللہ اللہ کافر رہے ہرگز ایسا نہیں ہے میں نے یہ عرض کیا کہ ایک زمانہ تھا وہ زمانہ فطرت تھا زمانہ فطرت میں جو لوگ عقیدہ توحید پر قائم تھے وہ لوگ مشرق نہیں تھے کافر نہیں تھے وہ لوگ نجات پائیں گے اور نبی اکرم علیہ صاحب السلام کے جو والدین کریمین ہیں وہ اسی زمانہ فطرت پر عمل پیرا تھے اور ہمارے علماء نے کئی جو ہے وہ استدلالات اس حوالے سے بیان کیے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک رحموں میں پاک اسلاب میں آپ کو منتقل کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرق جو ہے یا کوئی کافر جو ہے اس کے کوک سے آپ جنم لیں اسی طریقے سے اور بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں امام سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سات کے قریب کتابیں خاص اس مسئلے پر تحریر فرمائی ہیں اور یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ ایسی بھی روایت ہیں کہ وہ مسلمان تو تھے ہی یعنی اہل ایمان تو تھے ہی لیکن حضور علیہ ساطو السلام نے اپنی امت امتی ہونے کا شرف دینے کے لیے ان کو یعنی اللہ تعالی نے آپ کے لیے ان کو زندہ کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر دوبارہ انہیں موت نصیب ہوئی تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ زمانہ فطرت بھی ایک زمانہ تھا اب جب حضور علیہ صاحب اسلام کی باست ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ایسا نہیں تھا کہ یک بارگی میں سب چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہو بلکہ آ آہ آہستہ آہستہ نادل ہوتے رہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ آیات اترتی رہیں مختلف چیزوں کو حکم دیا جاتا رہا تو جن کاموں سے روک دیا وہ کام ہے حرام اور جن کاموں سے کتاب اللہ نے سنت رسول اللہ نے ہمیں نہیں روکا تو وہ کام جن پر سکوت اختیار کیا گیا وہ کام بدستور حلال رہیں گے اس آیت مبارکہ کا یہی مفاد ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اصل تو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں خالہ کا رقم ماں جمعہ جو کچھ زمینوں میں ہے سارا کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہارے لیے حلال ہے تمہارے لیے جائز ہے لیکن پھر جن چیزوں سے منع کر دیا وہ چیزیں حرام ہو گئیں ان چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا اور جن چیزوں کے کو متعلق کوئی حکم نہیں دیا گیا وہ چیزیں اپنی اصل پر باقی رہیں عباہت پر باقی رہیں اس لیے علما نے اصول بیان کیا الصل فی فل اشیائی اشیاء کے اندر جو اصل ہے وہ عباہت ہے وہ جائز ہونا ہے وہ حلال ہونا ہے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے اور یہ بات تقریبا ہی تمام کے تمام مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا خواہ وہ علامہ بیزاوی ہوں علامہ آلوسی ہوں علامہ فخردین راضی ہوں علامہ بغوی ہوں صاحب تفسیر خازن ہوں صاحب مالم تنظیل ہوں صاحب تفصیل ابی سعود ہوں ہمارے جتنے بھی مفسرین مشہور گزرے ہیں ان تمام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس بات کی خبر دیتی ہے یہ اصول بیان کرتی ہے کہ اشیاء کے اندر اصل عباہت ہے بلکہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کی بھی تفسیر پڑھی کہ جنہیں یہ اعتراض ہوتا ہے لیکن اس آیت کے تحت وہ بھی کچھ ایسا ہی لکھ رہے تھے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فقان حمید کا اسلوب کیا رہا قرآن مجید فقان حمید نے احکام کے تعلق سے جو اسلوب اختیار کیا وہ کیا تھا مثال کے طور پر اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید فقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کل من ہر رما ذین اللہ اخرجال عبادی و طیبات امن رسک آپ فرما دیجیے کہ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور پاک رزق کس نے حرام کیا یعنی سوال ہوتا ہے جب کسی چیز کے حرام ہونے کا سوال کیا گیا تو توبیخ فرمائی گئی کہ کس نے حرام کیا پتہ یہ چلا کہ کسی کام کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی کہ اشیا تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ان کی اصل ہلت, ہلت ہے ایک اور آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و ترشاد فرماتا ہے کل آرائے تما انزل اللہ رزق اللہ تبارک فرماتے دیجیے محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے رزق اتارا ہے فجال تم من ان میں سے بعض کو تم نے حرام ٹھہرا لیا ہے وہ اور بعض کو تم نے حلال ٹہرا لیا ہے کل اللہ عظیم لحموم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے ام اللہ تفترون یا پھر یہ ہے کہ تم اللہ تعالی پر بہتان مانتے ہو کسی چیز کو حرام قرار دینا کسی چیز کو حلال قرار دینا یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ تعالی کا ہے اللہ تعالی کا یہ کام ہے کسی چیز کو حلال قرار دے حرام قرار دے تو جب لوگوں نے اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام کہنا شروع کیا تو پھر یہ آئے تمہار کا نازل ہوئی اور واضح طور پر فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم تمہیں اللہ تعالی پر اس طرح کرنے کا شوق ہے تم اپنی مرضی سے جو ہے وہ چیزوں کو حلال و حرام کہتے ہو نہیں حلال و حرام وہی ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالی قرار دے گا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس کے اندر اس طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہم اگر دیکھتے ہیں احادیث طیبہ کی طرف تو بخار شریف کی ایک حدیث مبارکہ نبی اکرم علیہ صد اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کالا دارونی ماں ترپت جو چیزیں میں نے بیان نہیں کی ہیں اس کے بارے میں مت پوچھو یہ روایت بخار شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے جو ضابطہ میں عرض کر رہا ہوں اب دیکھیے اب اس ضابطے کو کہ اشیاء حلال وہی نازل ہوتی رہی جن چیزوں کو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے ذریعے یا اپنے محبوب علیہ سات وسلام کی زبان کے ذریعے جو حدیث جاری ہوتی تھی وہ بھی وہی کی قسم تھی تو جو کام اللہ تعالی نے حرام قرار دینا تھا وہ ظاہر فرما دیا اور جس کے بارے میں شریعت ساکت رہی حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں سکوت ہے چھوڑ دو مت سوال کرو اس کے بارے میں ان ہلاک من کا نہ قبل کم بس وقت للاف ہم اللہ اور پچھلی جو امتیں تھیں اسی طرح کے سوال سے جو ہے وہ ہلاک ہوئی آپ نے بچڑے والا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ سوال کرتے گئے کہ جناب اس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے تو ایک نیا حکم آ گیا اب رنگ کسا ہونا چاہیے جنس کیسے ہونی چاہیے قسم کیسی ہونی چاہیے فلاں کیا ہونا چاہیے فلاں کیا ہونا چاہیے؟, چاہیے تو یہ جو سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے علماء نے لکھا یہ اس وقت تھا کہ جب شریعت نازل ہو رہی تھی اور شریعت کا کسی چیز کے بارے میں حکم نازل نہ ہونا امت کے لئے آسانی اور تخفیف تھی اس لیے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے نئے سوالات سے منع فرمایا لیکن جب شریعت مکمل ہو چکی اب سوالات منع نہیں ہے اب سوال جو ہوگا وہ نازل شدہ شریعت کی تشریح کے لیے تفہیم کے لیے آگاہی کے لیے ہوگا اس زمانے میں چونکہ شریعت نازل ہو رہی تھی آپ علیہ فات السلام نے سوالات کرنے سے منع فرمایا اگر شاد فرمایا اذا نہیں تم ان جب کسی کام سے منع کروں رک جاؤ فش تنیبو ہو وزا امر تو کم امر من ہوں تم اور جب کسی کام کا حکم دوں تو جتنی ستات ہو ادا کر لیا کرو اور مزید سوال جس کے پیچھے سیا گزرا نہ کیا کرو ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا اور ترمیزی اور ابن ماجہ دونوں ہی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے ارشاد فرمایا گیا الحلال الماحل اللہ ہی حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا بالحرام محرم اللہ فی ہی حرام وہ ہے جو اپنی کتاب میں بیان فرما دیا حلال کام نے ابھی ساہیت مبارکہ صوبہ بکرا کے جو آیت نمبر 29 کا پہلا حصہ ہے اسے بیان کیا کہ اس میں تمام اشیاء کی لت بیان کی جا رہی ہے اور قرآن مجید فقان حمید کی ساری آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں جن آیتوں میں یہ کام موجود ہیں فرمایا حلال بیان کر دیا حلال بیان کر دیا وما سکت انہ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے فا ہوا افاہ تمہارے لیے اس میں رعایت ہے معافی ہے چھوٹ ہے تو پتا یہ چلا کہ شریعت جب کسی معاملے میں خاموش ہو اس کے بارے میں حکم نازل نہ ہوا ہو وہ چیز تو معاف ہوتی ہے وہ چیز حرام نہیں ہو جائے کرتی عجب وتیرا بنا لیا ہے بعض لوگوں نے پوچھتے شریعت میں کہاں لکھا ہے شریعت میں کہاں لکھا ہے بھائی تم حرام کے فتوی دے دیتے ہو شریعت میں تو حرام کہیں بھی نہیں آیا جب شریعت میں اس کے بارے میں ثبوت نہیں ہے تو نہ لکھا ہونے کی بنیاد پر تو اشیاء کو حلال کہا جاتا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی نص نہ موجود ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی سری حکم نہ نظر آنے کے بنیاد پر تو اس کو حلال کہنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ اس کو حرام کہا جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ جی آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کہاں سے ثابت ہے بھائی کام تو سارے حلال ہیں حرام صرف وہ ہوں گے جو شریعت کے حکم سے ٹکرائیں شریعت کے اصولوں سے ٹکرائیں یا وہ چیزیں ہوں جن کو شریعت نے ہمیشہ آرام رکھا ہے جیسا کہ میں <تصفح> مثال اردگی کہ زنا ہے دھوکہ ہے نقصان دہ چیزیں ہیں آ, اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کال ہے اس کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب عرض ہے کہ احکام قرآن سلسلہ بڑا پیارا ہے مبارک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتیں علم کی برکتیں عطا فرمائے مفتی صاحب احکام قرآن سے مراد فرائض ہیں یا اس سے مراد واجبات بھی ہیں سنت موقدہ بھی ہیں اور ایسے اعمال ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے تو کئی نیکیاں کئی درجے اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں اور مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض یہ بھی ہے کہ کیا ہم قرآن کا کوئی علم پڑھ کر یا سن کر خود سے بھی کوئی مسئلہ بنا سکتے ہیں یا اس میں رہنمائی ہمارے لیے افضل رہے گی تاکہ ہم کوئی ایسی بات نہ بنا لیں یا لوگوں کو بتا دیں کہ جس سے انتشار اور غلط فہمی پیدا ہو دعاؤں کی درخواست ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ, اللہ وبرکاتہ سوال تو بہت ہی جامع ہے اور بہت طویل ہے اور وقت میرے پاس کم ہے میں نے اپنے پہلے سلسلے میں جو اقام قرآن کا سلسلہ تھا اس میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ حکام سے کیا مراد ہے وہ کام جس کے جس سے منع کیا گیا وہ بھی حکام میں شامل ہے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ بھی حکام میں شامل ہیں اب کرنے کے تعلق, تعلق سے دیکھیے کہ جو فرض ہیں وہ کرنے سے تعلق رکھتے ہیں واجب ہیں کرنے سے تعلق رکھتے ہیں مستحب ہیں کرنے سے تعلق رکھتے ہیں تو جن کے کام کرنے کا حکم ہے یا ترغیب ہے وہ بھی حکام میں شامل ہے اور حکام میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے تو تین طرح کے جو معاملات ہیں وہ حقام میں شامل ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ رہی یہ بات کہ قرآن پاک میں کوئی حکم ہے اور اسے ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کا مطلب نکال سکتے ہیں نہیں تو یہ آیتمبار مبارکہ جو آج ہم جس کو لے کے چل رہے ہیں واضح مثال ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ چیزیں ساری حلال ہیں آپ کو اس آیت کے حصے کو پکڑ لے اور کہے کہ جی سود بھی حلال ہے جی شرابی حلال ہے جی فلاں بھی حلال ہے جی فلاں بھی, جی بھی, جی بھی حلال ہے تو اس نے آدھا مطلب لیا نا اس نے پورا مطلب تو نہیں لیا تو علماء جو ہیں وہ ان سے پوچھنے کی یہی اہمیت ہوتی ہے کہ ان کی نظر میں پورا قرآن ہوتا ہے پوری حدیث ہوتی ہے دین کی ساری تعلیمات ہوتی ہے تو ورنہ بعض چیزوں کو دیکھ کے بعض کو چھوڑ دیا جائے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہوتا ہم اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ آدھی سی مبارکہ میں اس اصول کے تعلق سے کہ اصل اشیاء میں اباہت ہے حلال ہونا ہے کیا حکام بیان کئے گئے ہیں ایک حدیث پاک جسے امام ابوداود علیہ رحمان نے نقل کیا اپنے سنن میں فرمایا کہ کانہ اہل جالیتیجا کلون اشیا اہل جاہلیت جو ہے کچھ چیزوں کو کھایا کرتے تھے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے وبا صلی اللہ نبی ہُ انزلہ کتاب ہوا حل حلال ہوا ہر رما ہراما اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی کچھ چیزوں کو حلال قار دیا کچھ کو حرام کرار دیا فرمایا فما الحلہ فا و حلال شریعت میں حلال ہونے کا جو ضابطہ بیان کر دیا گیا اس کی روسے سے چیزیں حلال ہوں گی ما حرما فا حرام ان جو حرام چیزیں ہیں وہ حرام رہیں گی وما ماں سقت ان ہوں جس چیز سے شریعت ساکت رہی خاموش رہی اس کو بیان نہیں کیا وہ چیز معاف ہے اب لوگ پوچھ لیتے ہیں جی اذان سے پہلے دور, دور سلام کہاں سے ثابت ہے بھائی درد پاک ذکر ہے درد پاک کی فضیلت ہے درد پاک جو ہے وہ شریعت نے کاموں کی ابتدا میں پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے تو اذان بھی ایک کام ہے اگر اس کی ابتدا میں اس ترغیب کے پیشوں کو سے کوئی پڑتا ہے تو کیا برائی اس کے اندر جب شریعت میں کوئی نہیں نہیں آئی کوئی ممانعت کا حکم نہیں آیا تو یہ جو آدیث طیبہ ہے یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا کیا مطلب ہوگا پھر وہ جو اصول ہمارے آئمہ بیان کرتے ہیں نہ صرف علماء اناف بلکہ دیگر جو مذاہب ہیں شفافیں ہوں یا دیگر ہوں وہ بھی اس اصول سے انکار نہیں کرتے کہ اشیاء میں اصل عباہت ہے ممانت ان چیزوں میں آئے گی جن سے منع کیا گیا ہو اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام دار نے نقل کیا کہ سرکارت علم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ سلمائے اللہ فراد فرایدہ فلاطدہ و حرما حرمات فلاطن تحیکو ہا اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر فرمائے حلال چیزیں بیان فرمائی انہیں ضیا نہ کرو انہیں ادا کرو حرام چیزیں بیان کر دیں ان احکام پر عمل کرنے میں سستی نہ کرو حد ادا حدود حد فلا حدود حدود بیان کر دی چیزوں کی اسے تجاوز نہ کرو وہ سقتاً من غیر نسیان کچھ چیزوں پر بہت سارے چیزوں پر شریعت خاموش رہی اور کوئی بھول جانے کی وجہ سے خاموش نہیں رہی بلکہ امت کو رخصت دینا مقصود تھا امت کو چھوڑ دینے مقصود تھی اس لیے خاموش رہی فلا تب حسو انہا انہیں حرام نہ کہو کتنی واضح حادثی سے طیبہ ہیں اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں اگلا عنوان یہ ہے کہ حکام کے نازل کرنے میں وہی الہی جو ہے اس کا طریقہ کیا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں نماز ایک وقت تھی کہ فرض نہیں تھی فرض ہو گئی زکوات ایک وقت تھی فرض نہیں تھی فرض ہوا فرض ہوئی حج ایک وقت تھا فرض نہیں تھا فرض ہوا, فرض ہوا، جہاد ایک وقت فرض نہیں تھا فرض ہوا آ کام نازل ہوتے گئے یہاں تک کہ شریعت پوری ہو گئی اور خلاصہ کلام کی طرف آئیں تو ہمیں کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو چیزیں اللہ تعالی نے فرض اور واجب کرار دینے تھیں وہ بیان کر دیں جو چیزیں حرام کرار دینے تھی وہ بیان کر دیں دی جو, دی جو چیزیں بیان نہیں کی وہ ہمارے لیے حلال ہیں جب تک کہ شریعت کی طرف سے قرآن کی روشنی میں حدیث طیبہ کی روشنی میں وہ حرام نہ ہو جائے حرام نہیں کہیں گے یا پھر یہ کہ قرآن و سنت سے جو نکلے ہوئے اصول ہیں ان کی روشنی میں وہ حرام نہ ہو جائے انہیں حرام نہیں کہیں گے چوتھا جو, جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ عباہت اصل ہے عباہت اصل ہے تو اس کی روشنی میں کیا کیا جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں ایک طویل فہرست ہے ایسے مسائل کی وقت میرے کم ہے مثال کے طور پر ملاد ہے فاتحہ ہے اور دیگر وہ کام ہیں جن پر یہ تانا دیا جاتا ہے بدت ہے جی بعد میں شروع ہوئے بعد میں شروع ہوئے بعد میں شروع ہوئے کیا کوئی شریعت میں ایسا طریقہ ہے کہ بعد میں کوئی اچھا کام شروع ہو تو وہ منع ہوگا کچھ احادیث میں بعد میں شروع ہونے والے کاموں کی مذمت بیان کی ہے ان سے مراد وہ کام ہیں جو برائی پر مشتمل ہوں اب فاتحہ کیا ہے قرآن پڑا جاتا ہے نا کیسے برا کام ہو سکتا ہے اس کی اصل موجود ہے اللہ تعالی نے کہیں بھی منع نہیں کیا ہے تو یہ آیت کا بتا رہی ہے کہ اشیاء میں اصل عباہت ہے اصل حلت ہے اصل جائز ہونا ہے حرمت اسی وقت آئے گی جب حرمت کے لیے دلیل درکار ہو آخری حصہ اس آیت مارکا کے تحت ایک انمول موتی بیان کر کے اپنا سلسلہ میں ختم کرتا ہوں انمول موتی قلحان قلحان قلحان قلحان قلحان قلحان قلحان قلحان سایت امریکہ میں دو ترغیبی پہلو علما نے بیان کیے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ مسلمان اس بات پر غور کرے کہ پورا پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی ہے تو کمی نہیں ہے کسی چیز کی اللہ کے گھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے سب انسان کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے وہ اسے کوئی حاجت نہیں ہے ان چیزوں کی اس نے تو انسان کے لیے بنایا ہے تو جب ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکالو تو وہ کیوں یہ سوچتا ہے کہ کمی آ جائے گی کمی آ جائے گی خوف اقلاح اسے کیوں روکتا ہے قرآن تو فرماتا ہے عمان فقط انفوا یوخ لف ہو جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرما دے گا قرآن تو فرماتا ہے کہ فننا ربی غنی یون میرا رب غنی اور کریم ہے تو انسان کو کمی کا خوف نہیں کرنا چاہیے دوسرا نقطہ بڑا ہی پیارا نقطہ علماء نے بیان کیا موٹیویشن کے حوالے سے کہ دیکھو اس آیت میں کیا ارشاد ہوا سب کچھ تمہارے لیے یہ بہر و بر یہ شجر یہ حجر یہ پہاڑ یہ یہ افلاق یہ سمندر یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو تمہارے دسترس سے باہر ہوں تم سمندر کی تہ تک پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کو چیر سکتے ہو آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو تو اس آیت مبارکہ میں بلند ہمتی کا درس ہے اس آیت مبارکہ میں بلندی عزائم کا درس ہے کہ انسان اپنی سوچ کو اونچا رکھے کوتا نہ بنے کوتاح سوچ نہ رکھے ڈرپوک نہ بنے اور اپنے آپ یہ کام کیسے ہوگا میں کیسے کر سکتا ہوں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نہیں اللہ تعالی نے فرما دیا سب تمہارے لیے ہے چند اشعر میں ارض کرتا ہوں اس کے بعد سلسلہ اختتام کو ہوگا راوی شاعر کہتا ہے ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں ایک اور شاعر کہتا ہے اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا ایک اور شاعر کہتا ہے کنارے ہی سے طوفان کا تماشا دیکھنے والے کنارے سے کبھی اندازائے طوفان نہیں ہوتا یہ کائنات مسخر ہے تیرے لیے ہمت تو کر میرے نہ خدا نہ گھبراہ یہ نظر ہے اپنی اپنی تیرے سامنے ہے طوفان میرے سامنے کنارا ایک اور شاعر کہتا ہے اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے ہوا کی اوٹ بھی لے کے چراغ جلتا ہے اوقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اے جذبہ دل گھر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں سامنے منزل آ جائے منزل کوئی دور نہیں ہوتی صرف ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اما علینا اللہ